عقائد عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو بندہ دن بھر میں ہزار مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف اسلام اجالا ہے اور جو اسلام کے اجالے میں ہے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں بہت سے موقعوں پر اسلام کی بہت سی خوبیوں کو حدف تنقید بنایا جاتا ہے لوگ طرح طرح کی نامناسب باتیں کرتے ہیں اور وہ باتیں بادی النظر میں ابتدان جو ہے وہ آدمی کو پریشان کرنے والی کنفیوز کرنے والی ہوتی ہیں لیکن الحمد اسلام جو ہے وہ اس چمکتے ہیرے کی طرح ہے کہ اگر جس پر کبھی گرد آ بھی جائے تو علماء دین علماء اسلام اسلام کی خدمت کرنے والے علماء اس گرد کو ہٹا دیتے ہیں اور اسلام کا چہرہ روشن ہو کر صاف اور چمکتا ہوا ہمارے سامنے آ جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں اسلام کے سیدھے رستے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم نے ایک سوال ڈسکس کیا تھا کہ لوگ ریفارمیشن کی بات کرتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ ریفارمیشن ہونی چاہیے تو مفتی صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا تھا اکثر جن باتوں کے بارے میں اس طرح کے لوگ ریفارمیشن کی باتیں کرتے ہیں تو وہ خواہشات نفسانی اور نفس کے تقاضے ہوتے ہیں اچھا مفت صاحب میں یہاں دوبارہ اسی جواب کی طرف لوٹوں گا اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تو آپ نے بجا فرمایا کہ اکثر جس ریفارمیشن کی بات ہوتی ہے وہ گھوم پھر کر نفس کے ہی تقاضے ہوتے ہیں اور عموماً خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے والے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ذہین اور باشعور اور وہ لوگ جو ذرا سی دینی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں تو آپ اس طرح کے لوگوں کو کیسے ایڈریس کریں دیکھیے یہ تو درست ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو اسلامی رفارمیشن یعنی اصلاح کی بات کرتا ہے کہ اسلام میں نئی تعلیمات لائی جائیں اس کی نئی تعبیر کی جائے اور اس طرح کا زیادہ بڑا طبقہ جو ہے وہ, وہ ہے جو خواہشات نفسانی سے متعلقہ چیزوں کی اجازت چاہتا ہے موسیقی کی اجازت چاہتا ہے بے پردگی کی اجازت چاہتا ہے مرد و عورتوں کے آپس میں اکٹھے اٹھنے بیٹھنے گپے شپے مارنے اس کی اجازت چاہتا ہے گانے باجی کی اجازت چاہتا ہے اچھا اس کے حوالے سے تو ہم نے سارا کلام کیا تھا کہ اس طرح کی جو اصلاح پسند لوگ ہیں وہ زیادہ تر خاشات نفس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن دوسرا پہلو جو آپ نے بیان کیا اس میں بھی اس حد حق تک حقیقت ہے کہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کے اس طرح کے سوال یا ڈیمانڈ کی بنیاد کہ اسلام میں مزید کچھ اصلاحی صورتیں ہونی چاہیے اس طرح کے ڈیمانڈ کرنے والے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ذہین ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں باشعور ہوتے ہیں اور وہ اپنی عقل کی بنا پر ہی ایسی بات کہہ رہے ہوتے ہیں خواہشات کی بنا پہ نہیں بلکہ عقل سمجھ اور شعور کی بنا پر ہی ایسی بات کرتے ہیں اچھا پھر اس کے اندر خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو دین کا علم رکھنے والے ہیں اور وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں جنہیں ہم جدید اسکالرس کہتے ہیں تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ہاں یار کچھ جو ہے نا اسلام کی نئی تعبیر ہونی چاہیے اس کے اندر کچھ اصلاح کی صورتیں آنی چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے خواہشات کی وجہ سے ہی یہ مطالبہ کرنے والے نہیں بلکہ عقل و فہم یا فلسفے کی وجہ سے بھی یہ ڈیمانڈ کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کیا جواب دیں دیکھیں اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو وہی کہ اکثریت تو وہی والی ہے جن کا ہم نے پہلے جواب دیا اب جو باقی رہ جاتے ہیں کہ جناب وہ اپنے عقل و فہم کی وجہ سے ہی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے عقل نے تو ان کو یہ بات سجھائی لیکن کس بنا پہ سمجھائی ان کے ذہن میں کیا چیز چل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ نوینتا لانے کی بات کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا نیم حکیم خطرۂ جان کہ جو جس نے میڈیکل پوری نہیں پڑھی اگر وہ علاج کرنے بیٹھے گا تو لوگوں کی جان کے لیے خطرے کا باعث بنے گا اکثریت جو اسلام میں کسی ریفارم اور اصلاح کی بات کرتی ہے ان کا علم اور مطالعہ یہ آدھا ہوتا ہے آدھا کیسے ہوتا ہے آدھا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو تاریخ پڑھی ہوتی ہے اور جو دین پڑھا ہوتا ہے وہ پڑھا ہوتا ہے عیسائیت کا اسلام کی تاریخ اور دینی اسلام میں پڑھا ہوتا ہے عیسائیت کی تاریخ اور عیسائیت کا مذہب پڑھا ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عیسائیت ایک بہت بڑی امت تھی کروڑوں کی تعداد کے اندر یعنی وہ افراد تھے ہیں بھی ان کے اندر ریفارم آیا مذہب عیسائیت میں ریفارم آیا ریفارم یوں آیا کہ آج سے چار پانچ سدیاں پہلے تک عیسائی جو ان کے پادری تھے جو ان کے بڑے لیڈرز مذہبی پیشوا تھے ان کے ہاتھ میں مذہبی عیسائیت ایسا تھا کہ جو چاہیں فیصلہ کرے لوگوں کو جیسے چاہے حکم دے جس چیز کی چاہے اجازت دے دے جس چیز کو چاہے حرام کر دیں جس بندے پہ چاہے سختی کر دیں جس پہ چاہے نرمی کر دے پیسے لے کے لوگوں میں جنت کے ٹکٹ بانٹیں یہ ایک ماحول تھا انہوں نے اپنے لوگوں پر بے پناہ سختیاں کی ہوئی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کے اندر پھر ایک انقلاب آیا پہلے عیسائیت کے اندر ہی کیتھولک کے مقابلے میں پروٹیسٹینٹ ایک دوسرا فرقہ اٹھا اس نے احتجاج کیا پادریوں کے اس اختیار پر اقتدار پر پاور پر اور اس طرز عمل پہ بہت لوگ جو تنگ تھے انہوں نے ساتھ دیا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نئے فرقے کے طور پہ یہ سامنے آ گئے پھر چونکہ مغرب کے اندر ہے, سائنسی اور صنعتی ترقی شروع ہوئی پیسہ آیا سہولیات آئی پیسہ اور سہولیات جب آتی ہیں تو اس کے ساتھ خواہشات نفس پوری کرنے کا تقاضا بھی بڑھ جاتا ہے اب جب خواہشات نفس پورے کرنے کا تقاضا بڑھنا شروع ہوا تو عیسائی مذہب اس کی راہ میں رکاوٹ ہوا کیونکہ کچھ جو تعلیمات کی بنیادیں ہیں ان کے اندر بھی آسمانی وحی کی ہیں انہوں نے اس کی بنا پر ان چیزوں کے راہ میں رکاوٹ ڈالی لیکن چونکہ جو صنعتی ترقی کرنے والے لوگ تھے ان کے پاس اختیار بھی تھا اقتدار بھی تھا وہ قوت بھی حاصل کر رہے تھے لوگوں کی سپورٹ بھی ان کو موجود تھی تو انہوں نے مذہب کا مقابلہ کرنا شروع کیا مذہب کا مقابلہ کرتے کرتے وہ اتنی پاور میں آ کہ اہل مذہب کو ان کے سامنے پسوا ہونا پڑا اب وہاں پر دو رویے ہو سکتے تھے یا تو یہ ہوتا کہ عیسائیوں کے جو لیڈرز تھے وہ مقابلہ کرتے اور جو ان کے نزدیک ان کے مذہب کی تعلیمات تھیں ان کو باہر صورت وہ امپوز کر کے چھوڑتے نافذ کر کے چھوڑتے ان سے نہ ہٹتے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو ان کے پاس تعلیمات تھی ان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ساری کی ساری تعلیمات خدا کی طرف سے نہیں کیونکہ جو خدا کی طرف سے ان کی نظر میں بھی تھی وہ تو بائبل تھی اور بائبل میں چند مخصوص احکام ہے لیکن انہوں نے تو پورا نظام زندگی کے اوپر احکام کو چلایا ہوا تھا اور وہ سارے ان کے اپنے احکام تھے لہذا وہ ودرا ہوتے رہے وہ پیچھے ہٹتے رہے اب اس کو انہوں نے اشتہاد کا نام دیا یا انہوں نے ریفارم کا نام دیا وہ اس وجہ سے اپنے بنائے ہوئے احکام سے پیچھے ہٹتے رہے مذہب مخالف ان پہ چڑھتے گئے جب چڑھتے گئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت وہ آ گیا کہ جب مذہب کا پھر مذاق اڑانا انکار کرنا استحصاہ کرنا یہ شروع ہو گیا یہ اور ڈیفنس پہ آ گئے پھر یہ ہوا کہ ایک انقلاب برپا ہوا اور حکومتیں ڈائریکٹ اختیار اور اقتدار ڈائریکٹ انہی لوگوں کے پاس چلا گیا کہ جو, جو چاہیں نافذ کریں اور جو چاہیں قانون بنائیں اور جیسے چاہیں لوگوں کو چلائیں اور وہ تھے خلاف مذہب مذہب کے خلاف لوگ تھے لہذا انہوں نے پھر چرچ کو اور چرچ کے متعلقین کو محدود کر دیا چند رسوم و رواج کے اندر کہ بھائی ادھر تم آ کے دعا مانگو چند اپنی جو اخلاقی باتیں ہیں وہ لوگوں کو بتاؤ اور کسی کے جا کے کسی کو تمری کرنی ہے تو وہ بھی کر لو لیکن لوگوں کی معیشت میں کہ وہ کمائیں کیسے ملک کے نظام میں لوگوں کی معاشرت میں تم نے کچھ نہیں کرنا تو چونکہ یہ پاور میں تھے اہل اقتدار تھے انہوں نے اتنا محدود کیا کہ پھر وہ جو مذہبی عیسائیت ہے وہ چرچ میں وہ چند رول کے اندر وہ چند رسومات کے اندر وہ رہ گیا جیسے اس وقت ہمارے سامنے ہے آپ چلے جائیں یورپ جائیں آپ مغربی ممالک میں جائیں اب وہاں جا کے دیکھیں کہ کیا چرچ سے باہر کہیں آپ کو عیسائی مذہب نظر آتا ہے سوائے اس کے کہ آپ کو کرسمس ٹری اور کرسمس گفٹ جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے 25 دسمبر کو لیکن اس سے ہٹ کے کیا ان کی مارکیٹوں میں ان کے مذہب کا کچھ ظہور نظر آتا ہے کیا ان کے گھروں کے اندر کچھ مذہب نظر آتا ہے کہ یہ مذہب کے پیروکار ہیں اور یہ اس کے اوپر چلنے والے سوائے اس کے کے کہ وہ ایک رسم کے طور پر اپنی کتاب پڑھتے ہیں دعا مانگتے ہیں ڈیلی کی اور وہ بھی جو مانگتے ہیں تو اور اس کے بعد فارغ اب جو ہمارے ہاں اس طرح کی جن کو آپ نے کہا نا کہ ذہین سمجھدار باشعور وہ ان کی جو ذہانت سمجھ اور شعور ہے اس نے مطالعہ کیا عیسائی مذہب کے اروج و زوال کا پھر اگر انہوں نے عیسائی مذہب کا مطالعہ کیا تو اس کے مطالعے سے بھی سامنے آیا کہ بھائی اس میں دعائیں ہیں اس میں کچھ رسوم ہیں اس میں خدا سے تعلق کے چند طریقے بیان کیے گئے ہیں لیکن معیشت کیسے چلے گی تاجر کاروبار کیسے کرے گا معاشرت کیسے چلے گی زندگی کیسے گزارنی ہے اوور آل جو ایک انسان کے معاملات اور معاشرت کی زندگی ہے وہ کیسے گزرنی ہے اس کے بارے میں تعلیمات نہیں تو اب یہ جو دانشور اور باشعور لوگ کہلاتے ہیں انہوں نے کہا کہ یار اسلام بھی تو اسی طرح مذہب ہے اس کے اندر بھی جیسے عیسائی مذہب کو دبا دیا گیا ایسے ان کو بھی دبا دیا جائے اور ان کو بھی محدود کیا جائے کہ بھائی مسجدوں سے باہر نہیں نکلنا مذہب سارا مسجد میں ہوگا یا آپ کے گھر میں ہوگا انفرادی مذہب دین انسان کا انفرادی فیل ہے اس کا اجتماعی سے کوئی تعلق نہیں ہے اب یہی جملہ سنتے ہیں اب یہی جملہ سنتے ہیں کہ مذہب انسان کا انفرادی فیل ہے اجتماعی معاشرے کے لیے مذہب نہیں یہ ہمارے یہاں ہم بھی پاکستان میں ہمارے ملک میں دنیا بھر میں جو مذہب کے خلاف بات کرنے والے ہیں یا مذہب کو محدود کرنے کی بات کرتے وہی وہ جملہ بولتے ہیں تو وہ جو عیسائیت کے کی پسپائی ان کے سامنے آئی وہ وہی والی اسلام کے متعلق بھی چاہتے کہ اسلام نماز ہوں روزے ہوں زکات ہو حج ہو ذکر ہو تلاوت ہو لیکن مرد عورت آپس میں کھلم کھلا نہ مل سکے اس پہ نہ اسلام بات کرے ہم سود نہ کھائیں اس پہ نہ اسلام بات کرے ہم گانے باجے نہ سنیں کہ جو انسان میں شہوت بھڑکاتے ہیں اور بدکاری کی طرف لے کے جاتے ہیں یہ جو ہماری لذات ہیں اسلام ان کو نہ کچھ چھڑے ہمارے کاروبار کے طریقوں کے اندر ہم باہمی ایگریمنٹ سے جو کرنا چاہیں وہ کر لیں اسلام نہ اس کے اندر آئے تو وہ جو مذہب کو ایک انسان کے گھر اور اس کی مسجد تک محدود کرنے کی بات ہے وہ اصل میں اس کے پیچھے عیسائیت کی یہ تاریخ ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے لیکن فرق کیا فرق یہ کہ اہل مذہب کو دین داروں کو علماء کو فکہ کو ان کو دبانے کی تو ہمیشہ سے کوشش ہوتی رہی لیکن ان کا رویہ وہ نہیں تھا اور نہ ہے جو وہاں ہوا جلد. یہ نہ آج تک پسپا ہوئے نہ آئندہ ہوں گے لیا خواب لائمی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہمیں ہمارے دین نے پہلے دن بتا دیا کالما تو حقاً سلطان جائر. حق کلمہ بولنا ہے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی تو چونکہ جو مسلمانوں کے پیشوا ہیں آئم دین تھے اور ہیں ان کے اندر یہ بات رچی بسی تھی کہ ہم نے کلمہ حق کہنا ہے بلے ہمیں طاقت و اختیار والے اقتدار و حکومت والے دبائیں پیسیں ظلم کریں کچھ بھی کریں ہم نے اپنے پیغام سے نہیں ہٹنا اس لیے دنیا میں بڑے سے بڑے انسڈنٹ ہو گئے اسلام کے بارے میں اسلام کے خلاف لیکن وقتی طور پہ تھوڑا سا یوں ہوا لیکن دوبارہ اسلام پھر ابھر کے سامنے آ گئے خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں متدلہ فرقہ تھا فلسفیوں سے متاثر تھا فلسفی عقائد فلسفی نظریات انہوں نے اپنائے اور حکومت کے جبر اور زور پر انہوں نے نافذ کرنا چاہے لیکن کیا ہوا اپنی طرف سے کئی سال بیس پچیس سال حکومت کی پوری طاقت استعمال کر لی امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا کھڑے رہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے دیے جو قرآن نے عقیدے دیے اس سے نہیں ہٹیں گے نتیجہ یہ ہوا کہ مامون دنیا سے گیا معتدلا فرقہ دنیا سے چلا گیا کچھ عرصہ گزرا دوبارہ اسی طرح اسلام کی اصلی سچی قرآن سنت کے مطابق تعلیمات کھڑی ہو گئی پھر ایسے کتنے واقعات ہوتے رہے فرقہ آیا کامتا فرقہ آیا اور نہ جانے کتنے آئے جنہوں نے اسلام کو دبانے کی کوشش ہی لیکن اسلام اسی طرح آیا اور آج بھی اسلام کم نہیں ہو رہا بڑھ رہا ہے سبحان اللہ بے شک اسلام کی تعلیمات کمی کی طرف نہیں جا رہی لوگوں کا عمل بڑھ ہی رہا ہے مم. آپ کو اگر اس کی مثالیں دے نمازی بڑے یا کم ہوئے بڑے مسجدیں بڑی یا کم ہوئیں روزہ رکھنے والے بڑے یا کم ہوئے اعتکاف میں بیٹھنے والے بڑے یا کم ہوئے عمرہ کرنے والے بڑے یا کم ہوئے حج کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے مسجد حرام کو کمی کی وجہ سے چھوٹا کیا جا رہا ہے یا افراد بڑھنے کی وجہ سے بڑا کیا جا رہا ہے تو آپ اسے سمجھ جائیں کہ اسلام کبھی دبے گا نہیں کبھی یہ نیچے نہیں آئے گا اسلام یو यह رہ یہ غالب آئے گا خدا نے اس کا ارادہ فرمایا اس نے غالب ہی رہنا پڑی دلیل کے اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبارات سے بھی وقتی طور میں پیچھے ہوگا اور اس کے بعد غالب آئے گا اچھا ایک تو جو کہنے والے وہ چونکہ اس تاریخ کی وجہ سے کہتے ہیں یہ پرابلم دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کمپیئر نہیں کرتے کہ ان کی تعلیمات میں اور ہماری تعلیمات میں فرق کیا ہے ان کی تعلیمات چونکہ تھی ہی اتنی جو خالص ان کے اصل ان کی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات تھیں وہ ان کے, ان کے پاس جو تھی جو ان کے پاس تھی وہ تھی ہی چند چیزوں کے بارے میں باقی تو سارے کا سارا اشتہار کا دریا بہایا ہوا تھا لہذا جب مقابلہ ہوا تو خدا کا دین اور خدا کا کلام تو مقابلہ کر سکتا ہے لیکن ان اس طرح کے زور کا اور فورس کا ان کے غلط اشتہار تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے لہذا وہ پیچھے ہو گئے لیکن اس دوسری طرف اسلام کا معاملہ یہ نہیں اسلام کی کتاب قرآن ایز اٹ از محفوظ لفظ ب لفظ حرف بحرف ویسی ہی ہمارے پاس موجود ہے جیسی اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری پھر اس کی جو تشریح اور تعبیر اور تفصیل ہے وہ اللہ تعالی نے خود نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کی ذمہ داری بنائی آپ نے وہ تشریح و تفصیل کی اور وہ ہمارے پاس سند صحیح کے ساتھ مضبوط ذریعے کے ساتھ بڑی بڑی کتابوں کی صورت میں موجود تو ہمارے ہاں جو اجتہاد کا میدان ہے اور وہ بھی اجتیاد صحیح کا وہ تو احکام کی کہیں کہیں ایکسٹینشن ہے لیکن جو بیسکس ہیں وہاں تو ہر جگہ ہمارے پاس یا قرآن ہے یا حدیث ہے تو ہمارے جو ڈیوائن سورسز ہیں وہ تو خدا کا کلام ہے رسول کا فرمان ہے اور وہ ہمارے پاس ایز اٹ از موجود ہے اب ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے تو ہم کچھ اتحادی صورتیں متعین کریں نہیں ہمارے نبی نے ہی سارا کچھ فرما دیا ہم نے کاروبار میں جائز ہے جائز ہے حرام ہے کتنی صورتیں حرام ہے کیسی صورتیں حرام ہے اسی اکثر و بیشتر صورتیں خود ہمارے نبی نے ہمیں بتا دی معاملات کے اندر معاشرت کے اندر والدین کے بارے میں اولاد کے بارے میں پڑوسیوں کے بارے میں کاروبار کے بارے میں مالک کے بارے میں نوکر کے بارے میں فیکٹری کے بارے میں سونے کے کاروبار کے بارے میں کپڑے کے کاروبار کے بارے میں گندم کے کاروبار کے بارے میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں خود قرآن اور حدیث نے بتا دیا کہ اب اگر کوئی نئی چیز آئے گی تو وہ خود کلام خدا کا مقابلہ کرے گی یا کلام رسول کا مقابلہ کرے گی اسی لیے میں آپ کو ایک چیز عرض کروں آج پتا کیا ہوتا ہے لو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو دین میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ جب دین کی کسی حکم کو بیان کیا جائے نہ وہ بولتے ہیں یار یہ فوکہ کی رائے ہے یہ کیوں بولتے ہیں اگر وہ یہ بولیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے لیکن اس میں اسلح کی عادت ہے تو بتائے کوئی مانے گا کوئی نہیں مان سکتا عیسائی مذہب کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ حضرت عیسی علیہ السلام کا فرمان ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے کیونکہ اس ایکسٹریم پہ ابتدا میں کوئی نہیں جاتا وہ بڑے ایک وقت کے ساتھ چلتا ہے نا لیکن جنہوں نے شروع میں مقابلہ کیا انہوں نے یہی کہا جو تم کہہ رہے ہو نا وہ تم کہہ رہے ہو وہ خدا نہیں کہہ رہا وہ نبی نہیں کہہ رہا ہمارے ہاں تو چونکہ جو اکثر و بیشتر تعلیمات ہیں تفصیلات ہیں وہ ساری یا خدا کی طرف سے ہیں یا خدا ہی کے طرف سے ہیں لیکن نبی کے ذریعے سے لہذا یہاں پر جنہوں نے ورگلانا ہوتا ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ فکا کی رائے حالانکہ وہ حدیث ہوتی وہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اس طرح کی مسچیف کرنے والے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ کہہ دیں گے نا کہ یہ خدا کا فرمان ہے یہ نبی کا فرمان ہے اور اس کے بعد بولیں گے کہ کچھ اسلح کی حاجت ہے تو پھر لوگ کیسے قبول کریں گے وہ پتا ہی ہے لہذا وہ اس کو گھما کے ادھر لے کے جاتے ہیں اچھا اب اگر حدیث کی بات کریں تو کبھی یہ نہیں بولیں گے کہ یہ حدیث ہے لیکن ہم اس کو نہیں مانتے وہ یہ بولیں گے یا تھوڑا سا نا راویوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہو رہا ہمیں نا تو وہ تھوڑا سا رابیوں پہ لے آئیں گے تو یوں گھما پھر چلتے ہیں تو اب فرق یہ آ جاتا ہے کہ جو ریفارم کی بات کرتے ہیں تھا وہ دینی اسکالرس ہوں یہ دینی اسکالرس بھی خاطلی یعنی تامبدن جان بوجھ کے جان بوجھ کے غلط کرنا چاہ رہے ہیں یا نادان دوست بن کے غلط کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کرنا وہی چاہ رہے ہیں جو وہاں ہوا لیکن وہ ہوگا نہیں وجہ یہ ہے کہ ان کی تاریخ اور ہے ہماری تاریخ اور ہے ان کے ہاں اس قریب صدیوں کے اندر ان کے لیڈرز نے کوڑے نہیں کھائے اور کوڑے کھا کے ڈٹے نہیں رہے ہماری پہلے دن سے تاریخ یہی چلتی آ رہی ہے آپ امام احمد بن حمل کو لے لیں آپ امام اعظم کو لے لیں آپ جو ہے آپ ابھی قریب زمانے میں مجد رسانی کو لے لیں مجد رسانی تو چار سدیاں پہلے نا آپ ان کو لے لیں اس کے بعد آپ لیتے جائیں آپ کو ابھی قریب زمانے میں ابھی بھی قریب زمانے میں سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی کہ بے پناہ تشدد کیا گیا لیکن وہ نہیں ہٹیا جان کی قربانی دے دی لیکن انہوں نے دین دین سے ہٹنا دین کی تعلیمات کو بدلنا گوارہ نہیں کیا لہذا یہاں پر جب تک یہ جذبہ موجود ہے اور یہ رہے گا کیونکہ نبی پاک علیہ السلط والسلام نے فرمایا کہ اس امت کے اندر یہ دین غالب رہے گا اور اس امت کے اندر واہرین علی آل الحق حق پہ قائم رہنے والے اور حق کا ڈنکا بجانے والے آتے رہیں گے صبح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں کی مثال یہاں لاتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں کے دین کی تعلیمات جتنی تھی اصل والی جو ان کے پاس موجود تھی اسی حد میں محدود کر دی لیکن یہاں تو تعلیمات ہر ہر چیز کے حوالے سے موجود ہیں یہاں تو گھر کے بارے میں ہے تو باہر کے بارے میں بھی ہے یہاں پر شادی کے بارے میں بھی ہے تو وراثت کے بارے میں بھی ہے یہاں پر اگر گھریلو تعلقات کے بارے میں ہے تو کاروبار کے بارے میں بھی ہے تو چونکہ اسلام کی جامعیت وہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ایسی تبدیلی آ نہیں سکتی ایک جگہ مانیں گے جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ دین کا اصل حکم یہ ہے وہ اسی وقت بھی بھر جائیں گے ہم نہیں مانتے ہمارے جو دین کی تعلیم ہے ہم وہی مانیں گے تو لہٰذا اس طرح کے ریفارم کی باتیں کرنے والے وہ آیت قرآن کی استعمال کر لیں گے مفہوم ان کا بیان کر دیں گے لیکن چونکہ دین جامع طور پہ موجود ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہے کہ ہمارا دین جامع ہے ہمارا دین جامع جب یہ راسخ ہے تو جب تک یہ رسوخ موجود ہے اس وقت تک لوگوں کے ذہن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ڈیڑھ ارب مسلمان ہے دنیا میں اور ڈیڑھ ارب ہی کا یہ عقیدہ ہے اس میں سے نکال دے پندرہ بیس لاکھ جو آزاد خیال بکیا سارے یہی کہتے ہیں کہ دین ہمارا کامل ہے دین ہمارا مکمل ضابطہ حیات ہے تو دین میں ریفارم اس وقت تک جو جالی ریفارم ہے جالی اصلاح ہے وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ ڈیڑھ ارب مسلمانوں کے دل و دماغ کو نہ بدل دیا جائے اور اتنی بڑی تعداد کا ذہن کبھی نہیں بدلتا وہ غلط کریں گے تو غلط سمجھ کے کریں گے وہ گناہ کریں گے تو گناہ سمجھ کے کریں گے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ بدکاری کریں اور وہ گناہوں کے اوپر جری ہو جائیں اور پھر اس کو درست بھی سمجھتے رہے. ایسا نہیں ہو سب یہاں پر جو آپ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے اس میں ہر چیز کی ڈیٹیل موجود ہے اور اسلام جو ہے وہ ہمیں ہر چیز کے احکامات جو ہے وہ بتاتا ہے تو اب وہ جب ہم دیکھتے ہیں جیسے اخبارات ہیں ان میں مذہبی جو ایک صفا جو ہے مسائل کا چھپتا ہے مذہبی معاملات اس پہ ہوتے ہیں اس میں لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں اب وہ بڑی سمال سوال چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوالات کرتے ہیں ٹھیک ہے دین تو کامل ہے ہر چیز کی ڈیٹیل موجود ہے لیکن اب لوگ جو ہے وہ دنیا اسلام میں اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں اب لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ وہ میں نے دل میں طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی کیا عورت کا جانا مسجد میں جائز ہے کہ نہیں میں نے جوتا پہن کے نماز پڑھ لی تو اس کا کیا حکم ہوگا نماز جنازہ ہو جائے گی میں نے گاڑی لی ہے لیکن ابھی کاغذات میرے پاس نہیں ہے تو زکاط ہوگی یا نہیں بڑی سمال اسمال چیزیں جو ہے نا وہ ان کو ڈسکس کر ہوتے ہیں لوگ اچھا اسلام دینے کا ملا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھے رہے ہیں اور دنیا میں مسلمانوں کے اتنے اتنے بڑے مسائل ہیں لوگ جو ہیں یہی مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ پھر کیا ہے دیکھیں عرض یہ ہے یہ جو سوال ہے کہ مسلمان ایسے سوال کرتے چھوٹے چھوٹے سوال کرتے ہیں اگر چھوٹے چھوٹے سوال کرنا مثال کے طور پہ غلط ہی ہے بال فرض غلط ہے تو یہ بتائیے کہ یہ قصور مسلمانوں کا ہوا یا اسلام کا ہوا تو یہ تو مسلمانوں کی غلطی ہوئی نا اس کو آپ یوں لے لیں میں ایک دنیا کا سب سے بہترین جنرل فزیشن اپنے علاقے کے اندر بٹھا دوں اب علاقے میں ایک بندہ آیا وہ جی میرے پیٹ میں درد ہے دوسرا جی میرے سر میں درد ہے تیسرا آیا جی میری کبھی کبھار دھڑکن تیز ہو جاتی ہے دل کی چوتھا آیا جی مجھے نہ تھوڑا انی سا فیل ہو رہا ہے تو اب کوئی تیسرا بندہ یہ کہے کہ یار یہ کوئی ڈاکٹر لوگ مسائل تو آ کے وہ پیڑ کا پوچھ رہا ہے کوئی جناب کسی چیز کا پوچھ رہا ہے کوئی کسی چیز کا پوچھ رہا ہے یہ ڈاکٹر ہی نہیں تو لوگ بول رہے بھائی وہ ڈاکٹر کا تھوڑی قصور ہے یہ تو لوگوں کا میٹر ہے کہ جو ان کو پیش آ ہیں وہ پوچھ رہے ہیں آپ ڈاکٹر سے بڑے سے بڑا مسئلہ پوچھ رہے ہیں وہ اس کا جواب دے دے گا تو قصور ڈاکٹر کا نہیں ہے قصور ان لوگوں کا ہے جو اس سے مسال اس قسم کے پوچھتے ہیں ایک آدمی دنیا کا بہترین سائکولوج اور سائکاٹرسٹ جو نفسیاتی معاملات کے جواب دیتا ہے اب اس کے پاس لوگ آ کے اگر چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھیں جبکہ اس سے اگر حکومتیں بھی آ کے مشورہ کرے تو ان کو جواب دے سکتا ہے لیکن لوگ آ کے چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھ رہے ہیں تو اگر لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھ رہے ہیں تو وہ جو دنیا کا سب سے بڑا سائیکالوجسٹ اور سائکاٹرسٹ ہے وہ اس کا قصور تھوڑی ہو گیا وہ تو لوگوں کا قصور ہوا کہ بھائی اسے اس طرح کے مسائل کیوں پوچھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اسلام میں ہر چیز کا جواب موجود ہے اور اسلام میں ہر شے کی تعلیم موجود ہے اب لوگ اگر صرف وہی وہ پوچھتے ہیں جو آپ نے بتایا کہ بھائی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں کوئی روزے کا پوچھ لیا تو باہر نکلنے کا پوچھ لیا تو کوئی جوتے کے بارے میں پوچھ لیا تو یہ تو لوگوں کا پرابلم ہے اس کو اسلام کے اوپر تبلے نہیں دے سکتے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوگ یہ مسائل پوچھتے ہیں تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں سارے بڑے بڑے مسائل ہی نہیں ہوتے دنیا میں سارے بڑے بڑے مسائل ہی ہوتے چھوٹے بھی ہوتے ہیں لوگوں کو جو پیش آتے وہ پوچھتے ہیں ہوتا کیا ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے وہ جس کیٹیگری میں رہ رہا ہوتا ہے نا وہ اس سے نیچے کا نہیں سوچتا مثال کے طور پہ ایک آدمی کروڑ پتی ہے وہ تو وہ کبھی بھی اس پر بحث نہیں کرے گا یار مرچیں بڑی مہنگی ہوگی آج کل نا آج کل دودھ دیکھو کتنا مہنگا ہو گیا وہ ان پر بات نہیں کرے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو باتیں ہیں نا وہ یہ ہیں کہ یار ٹیکس بڑھا دیا حکومت نے یار یہ جو ہے نا فلاں چیز بڑی مہنگی ہو گئی بڑا مشکل ہو گیا نا اب سروائیو کرنا جس کو وہ سروائیو کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ ہزاروں کے گزارے کے لیے کافی ہوتی ہے ہو وہ رقم لیکن وہ اس کو یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار بڑا مشکل ہو گیا گزارا کرنا وہ گزارا اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوتا ہے غریب آدمی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ یار دیکھو دوبارہ پیٹرول مہنگا ہو گیا لیکن امیر آدمی کو کوئی مسئلہ وہ کہتا ہے یار کتنا مہنگا ہو گیا پانچ روپئے مہنگا ہو گیا نا خیر ہے سو لیٹر ڈلوانا ہے پانچ سو رو روپئے اضافہ دے دیں گے جی. خیر ہے کوئی مسئلہ تو ہر بندے نے اپنے لیول کے اوپر بات کر لی تھی دنیا اتنی وسیع ہے اچھا اب ایک بندہ انٹرنیشنل معاملات کو دیکھتا ہے وہ دنیا کے اروج و زوال ملکوں کے احوال آپس کے تعلقات بڑے بڑے طریقہ بتائے نا کہ اسکول جانا شروع کر دیں اس کی نظر میں یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہوگا کہ یار میں کہاں دنیا کے مسائل دیکھ رہا ہوں یہ بچے کا اسکول جانے کا مسئلہ میرے پاس لے کے آ گیا لیکن پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں صرف وہی مسائل نہیں ہیں انٹرنیشنل مسائل ہی نہیں یہ بھی مسئلہ ہے واقعی کہ بچہ اسکول نہیں جا رہا یہ اس کے لیے انٹرنیشنل مسئلہ ہے تو وہ یہی پوچھے گا تو لوگوں کی کیٹگریز اتنی ہیں کہ وہ انہیں کے اندر اندر بات کرتے ہیں اسی لمٹ کے اندر بات کرتے ہیں اچھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھے جس آدمی کو جو مسئلہ درپیش ہوگا وہ وہی پوچھے گا نا اور جن دنوں میں جو پیش آئے گا وہ وہی پوچھے گا رمضان المبارک کے اندر محرم کے مسائل کوئی نہیں پوچھتا اور محرم کے اندر کوئی روزے کے مسائل نہیں پوچھتا کہ جناب وہ صبح سائرن کے اوپر میں نے جو ہے نا وہ کھا رہا تھا سائرن بج گیا تو میرا روزہ ہوا یا نہیں ہوا یہ محرم میں نہیں پوچھے گا یہ رمضان کے اندر اخبار کا کوئی صفحہ دیکھتے ہیں یا کسی دار میں جا کے دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح کے مسائل پوچھ رہے ہیں جس طرح کا وقت چلنا ہوتا ہے اسی طرح کے مسائل پوچھے جاتے ہیں اخبار میں مثال کے طور پہ مذہبی صفحہ نہیں ہوتا ایک کرائم کا صفحہ بھی ہوتا ہے اب آپ کرائم کا صفحہ پڑھ کے بولے کہ یار دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور دنیا میں کتنے کتنے بڑے معاملات ہو رہے ہیں فلاں ملک نے فلاں پہ حملہ کر دیا اور یہ ہماری کمر چوری سے بعد نہیں آ رہی تو چونکہ یہ صفائی اس چیز کا ہے اب اس سفے پہ تنقید تھوڑی کریں گے وہ تو جو ہو رہا اسی کا جواب دینے والے نا تو اسی طرح مذہبی سفے پر مذہبی آدمی سے یہی پوچھا جائے گا مذہبی ڈاکٹر سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جناب میرا بچہ سکول نہیں جاتا پلیز کو مشورہ دے دیں ڈاکٹر سے اس کے شعبے کے مسائل پوچھے جائیں گے مذہبی سفح ہے مذہبی آدمی ہے اہل علم ہے تو اس شرعی مسائل پوچھے جائیں گے پھر شرعی مسائل جو ہوتے ہیں بالوق دکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن چھوٹے نہیں ہوتے ایک مسائل کی دو جہتیں ہوتی ایک مسئلہ ہوتا ہے اپنی ذات کی حد تک ایک مسئلہ ہوتا ہے پورے اس انسان کی زندگی کے اعتبار سے اب ایک واش روم کا کوئی شریف مسئلہ ہے مثلا بایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے جاتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے دایاں پاؤں رکھنا چاہیے دکھنے کے اندر بڑا عجیب سا لگتا ہے یار اتنی چھوٹی سی بات یہ چھوٹی سی ہے اس شے کو دیکھنے کے اعتبار سے کہ چھوٹا سا مسئلہ ہے واش روم اس طرح جانا اس طرح باہر آنا لیکن جب اس کو آپ اس تنازع میں لیں گے نا کہ یار دین اسلام اتنا وسیع ہے اور اس میں اتنی تعلیمات اور اس میں اتنی ہدایات ہیں کہ واش روم میں داخل ہونے تک کا طریقہ بھی اس کے اندر بیان کیا ہوا ہے تو اب یہ بالکل اور چیز ہو جائے گی اس لیے کفا نے ایک مرتبہ اعتراض بھی کیا کہ یار کیسا رسول ہے یہ جناب قزائے حاجت کے طریقے بتاتا ہے اس طرح کرنا چاہیے تو اس پر ان کو یہی جواب دیا گیا کہ یہ تو اس کے رسول ہونے پہ اور دلیل بنے گی کہ وہ یہاں تک کی تعلیمات بھی تمہیں دیتا ہے وہ چم مبہم اور مجہور سی تعلیمات نہیں دے رہا وہ اتنی ڈیٹیلڈ تعلیمات دے رہا ہے حتیٰ کہ قزائے حاجت کے حوالے سے بھی تفصیلات میں بیان کر رہا ہے تو لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اگرچہ ظاہر چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ شو کر رہے ہوتے ہیں یہ بندہ دین کے ساتھ کتنا اٹیچ ہے اور دین کی اس کے حوالے سے کس حد تک تعلیمات موجود ہے مثال کے طور پہ کوئی ایک آدھ مجھے مثال دے جس کے اوپر میں بھی آپ کو تھوڑی وضاح درج کروں سے یہی کہ دل میں طلاق دے دی دل میں طلاق دے دی تو ہوئی یا نہیں صحیح اب اس کا تعلق ہے طلاق کے ساتھ تو مجھے یہ بتائیے کہ طلاق چھوٹا معاملہ ہے یہ بڑا ہے. قرآن میں موجود ہے طلاق بذات خود قطع نظر مذہبی تعلیم کے زندگی کے حوالے سے اتنا بڑا معاملہ ہے کہ نسلوں کی نسلیں یا سدھر جاتی ہیں یا تباہ ہو جاتی ہیں آخر طلاق کے لیے کوئی جو ہے کوئی پٹاخہ تو نہیں پھوڑنا پڑتا کوئی بلڈنگ تو نہیں گرانی پڑتی دنیا میں کوئی بھی طلاق ہوتی ہے وہ یا تو ملک, ملک کا قانون ہوگا کہ جناب لکھ کے دے یا مذہب کا قانون ہوگا یا ملکی کا قانون ہو سکتا ہے زبان سے دے دی مثال کے طور پہ ہمارے دین کے اندر زبان سے کسی نے طلاق دے دی طلاق ہو جاتی ملکی قوانین کے اندر یہ ہوتا ہے زیادہ تر کہ بھائی تحریری طور پہ وہ طلاق دے عرض یہ ہے کہ یہ اتنی سی حرکت اس نے کی نا آئی ڈائیوس یو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں جمان سے اس نے بولا میری طرف سے تمہیں طلاق اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنا سا جملہ آگے کتنے اثرات رکھتا ہے نیا بھی, بھی جدا ایک دوسرے کے لیے حرام اب بچے یہ لے گا یا یہ لے گا یہ نہیں بحث شروع ہو گئی اس کے پاس گئے تو یہ دیکھنے کو ترس رہا ہے اس کے پاس گئے تو یہ دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے اس کے پاس گئے تو یہ اس کا دشمن بنا دے گی باپ کے پاس ہے تو ماں کا دشمر بنا دے گا اس کے بعد آگے زندگی کے اندر کون کب کس کو ملتا ہے نہیں ملتا یہ ماں کا انتقام باپ سے لے رہا ہے یا باپ کا انتقام ماں سے لے رہا ہے پھر اس کی جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ان کے ذہن کے اوپر ہوتا ہے کہ آگے ان کے اندر وہ انتقامی رویہ بن جاتا ہے اس نے ماں کے ساتھ زندگی گزاری اور بڑی تکلیف سے زندگی گزاری تو اب اس کے اندر ایک انتقامی حص پیدا ہو جاتی ہے یہ معاشرے سے انتقام لیتا ہے باپ کے ساتھ رہنے والا ماں کی محبت سے محروم وہ ہمیشہ اسی محبت کا متلاشی رہتا ہے اس کی وہ اندر کی تسکین ہوتی کبھی نہیں جو ماں کے ساتھ ہو سکتی ہے تو جناب علی بنیاد تو وہ چھوٹا سا لفظ تھا بنیاد تو چھوٹا لفظ تھا لیکن آگے جو اس کے اثرات ہیں اس کی آپ وسعت دیکھیے کہ وہ کتنی دور تک جاتے ہیں اسی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ نفسیاتی ڈاکٹر کہاں پر ہے مغربی ممالک میں کیوں اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ طلاق وہاں پر ہے طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد جب اولادیں جدا ہوتی ہیں اور وہ موسٹلی ماں کے پاس رہتی ہیں یا کسی صورت میں باپ کے پاس رہتی چونکہ ون سائڈڈ لو ان کو ملتا ہے ایک طرف کی محبت ملتی ہے دوسری طرف کی شفقت سے محروم رہتے ہیں ان کی ان کا وہ احساس جو ہے اگر وہ لڑکی ہے اور اس کی ماں پہ ظلم ہوا تو اس کو مردوں سے نفرت ہو جائے گی اگر وہ لڑکا ہے اور وہ باپ کے پاس رہا تو اس کو عورتوں سے نفرت ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ جو سینئر کلر انہی چیزوں کی برکتوں سے بنتے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کے انسیڈینٹس واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوتے ان کے اندر انتقام کی وہ حص پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کا بدلہ یوں لیتے ہیں کہ کوئی بچوں کو مار رہا ہوتا ہے کوئی صرف عورتوں کو مار رہا ہوتا ہے کوئی صرف مردوں کو مار رہا ہوتا ہے تو ایک چیز کا امپیکٹ دیکھے کہاں پر جا کے ہو رہا ہے اب آئیے ذرا سوال کی طرف جو آپ نے ابھی بیاں کیا لوگوں کو دینی معلومات نہیں ہے یہ بات تو واضح ہے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ دینی معلومات نہیں ایک بندے کو یہ نہیں پتا کہ طلاق دینے کے لیے زبان سے کہنا یا تحریحات سے لکھنا یہ ضروری ہے تو جب اسے نہیں علم تو اس کو یہ بھی خدشہ ہے کہ یار پتہ نہیں دل سے بولنے سے بھی ہو جاتی بہت ساری چیزیں آدمی دل میں سوچتا ہو جاتی نا عقیدہ دل سے تعلق ہے وہ اس سے بھی زیادہ مضبوط چیزیں دل میں سوچنے سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی اس کو یہ خدشہ ہے کہ یار میں نے دل میں کہا تھا کہ میں نے اسے طلاق دی اب پتہ نہیں ہو ہی نہ گئی ہو اگر ہو گئی ہے تو پھر اگلے سارے سیکوینس اور کے لیے تیار رہنا چاہیے سب نتائج کے لیے تیار ہیں اور پتہ نہیں میں دل میں دے بیٹھا ہوں اور یہ بیوی میرے لیے حرام ہو گئی اور اب میں اس کے ساتھ جتنی زندگی گزاروں گا حرام گزرے گی تو بتائیے اس کے لیے چھوٹا میٹر ہے اس کے لیے چھوٹا مسئلہ ہے اس کے لیے یہ ہلال و حرام کا مسئلہ ہے اس کے لیے پوری زندگی یا تو شریعت کے مطابق حلال گزرنے والی ہے یا شریعت کے برخلاف حرام گزرنے والی ہے اس کے لیے تو یہ جنت اور جہنم کا معاملہ ہے اس کے لیے تو اس کی ضمیر کی خدش کا ساری زندگی کا معاملہ ہے کہ اگر وہ نہیں پوچھے گا اور اس کے دل کے اندر یہ خیال موجود ہے کہ یار ہو سکتا ہے میں نے اس طرح بولا تھا بیوی بی کو طلاق ہوگی میں نے اس طرح دل میں سوچا تھا یا دل میں کہا تھا بیوی بی کو طلاق ہو چکی لیکن وہ ڈر کے ہمارے پوچھ نہیں رہا اور نہیں پوچھ رہا اب جب بیوی کے قریب جائے گا دل میں خلش موجود یار پتہ نہیں میں نے طلاق دل میں دی تھی اور وہ ہو چکی ہے اب میرا اس کے پاس آنا جائز ہے یا نہیں تو اب بتائیے کہ وہ اپنے اس دل کی خلش کو مٹائے یا نہ مٹائے. مٹائے وہ اپنے اس مسئلے کو حل کرے یا نہ کرے وہ اپنے حلال و حرام کو اس فیصلے کو کس سے پوچھے یا نہ پوچھے تو اگر اس نے پوچھا ہے تو یہ پوچھنا اس کا اچھی چیز ہوئی یا قابل تنقید چیز تو بات یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل وہ بعد کا تو اپنی ذات کی حد تک میرے تو بہت بڑے ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ سے اسی لیے کہا تھا مجھے کوئی بھی رسال دیتے تھے میں اسی طرح کی ڈیٹیل عرض کرتا آپ نے ڈائریکٹلی طلاق ہی دے دی تو میں نے اسی کے اعتبار سے جواب دے دیا تو عرض یہ ہے کہ اخباروں میں اچھا یہ یہ دریائی بہا دیا کہ اتنا بڑا میٹر ہے یہ مسجد میں جناب دایاں پاؤں رکھنا چاہیے بایاں پاؤں رکھنا چاہیے اگر یہی مسئلہ پوچھا جائے تو ارد یہ ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے مسجد میں دایا پاؤں رکھیں نکلتے ہوئے بایاں پاؤں رکھیں اس کا تعلق ہے مسجد کی تقدیس کے ساتھ مسجد کی تعظیم کے ساتھ مسجد کے ادب کے ساتھ ٹھیک ادب تعظیم یہ معمولی چیزیں نہیں ادب اور تعظیم وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ دلوں کے تقوے سے تعلق رکھتا ہے تو یہ جو مسجد کی تعظیم ہوتی ہے یہ اصل میں اس کے دل میں ایمان کی قوت ہوتی ہے جو اسے یہ تعظیم کرواتی ہے لہذا اگر کوئی آدمی اس طرح کی کوئی چیز پوچھ رہا ہے تو ظاہرا وہ چھوٹی ہے لیکن اس کے پیچھے جو چیز آ رہی ہے نا وہ بہت بڑی ہوتی ہے وہ ایمان ہے وہ تعظیم ہے وہ تقدیس ہے وہ ادب ہے وہ مسجد کا احترام ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں تو لہذا اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے لوگ پوچھے بالکل ہاں یہ ہے کہ اتنی جھالد رہی ہونی چاہیے کہ بالکل چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی نہ آتے ہوں اتنا تو ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ جو اس کے لیے بہت ضروری ہے یا جو اس کے لیے روزمرہ پیش آنے والا ہے اتنی معلومات اس کو ضروری ہونی چاہیے اس میں صرف جو آپ سیڈنس کا پہلو کہیں نا کہ یار تھوڑا سا ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی اس طرح کے سوالات پہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یار لوگوں کو اتنا تو علم ہونا چاہیے आ, اتنا تو علم ہونا چاہیے یہ کیا یار اس کا بھی علم نہیں ہے یہ پہلو ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی کو نہیں ہے اور اس نے پوچھا ہے تو بہرحال یہ اچھی ہی بات ہے ہی یعنی مطلب دین متین پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی ان معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے پوچھتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ اچھائی کے ہی پہلو ہے حلال و حرام کا مسئلہ تو پتہ چل جائے گا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کو اس کے مطابق عمل کرے گا اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے آپ نے مینشن کیا کہ ہم ان پر عمل کرنا چھوڑ دیں یا ان یعنی کو کہیں کہ یہ تو بہت سمال سمال تھنگ ہے یار لوگ کیوں اس طرح پوچھتے ہیں ان کو علم ہونا چاہیے تو جو جن کو نہیں علم وہ اس کو پوچھنا چھوڑ دیں تو وہ اتنا دین سے دور ہو جائیں گے تو یعنی یہ ایک اچھا رویہ ہے جو سوسائٹی میں ہے تو اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے آپ ڈاکٹر ہیں آپ کے پاس سے بندہ آ کے بولے گا پیٹ درد ہے بولے گا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کینسر وینسر بتاؤ اپنا یار وہ بولے کینسر ہے ہی وہ میں کہاں سے بتا دوں آپ کو اب بولے نہیں چھوٹے موٹے کیس میں نہیں لیتا بڑا سا لے کے آؤ کوئی تو بھائی جب جو لے آیا وہ تو اس کو بتا دو باقی تو اللہ نہ کرے اس کو ہو تو آپ کے پاس آئے تو ہر مرتبہ کو بڑا ہی پوچھنے نہیں آنا ہوتا ہر مرتبہ اور یہ دنیا کے ہر شعبے کے اندر ہوتی مثال کے طور اخبار ہی لے لیں آپ اخبار کے اندر کیا ایڈیٹر ہمیشہ بہت بڑا بلنڈر ہی رائٹرز کا نکالتا ہے بڑے اچھے اچھے صحافی ہوتے ہیں بڑے کلمکار ہوتے ہیں زبردست لینگویج ادب فساحت بلاغت چمائیت نالج یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کیا ان کا کالم ڈائریکٹ چھپتا ہے ایڈیٹنگ ہوتی اس ایڈیٹر ہوتا ہے سب ایڈیٹر ہوتا ہے اس کے بعد مین ایڈیٹر ہوتا ہے وہ ان کے کالم میں سے چینے کاٹتے ہیں. خبر میں سے چین کاٹتے ہیں. ٹھیک تو کیوں کاٹتے ہیں چھوٹی چھوٹی, چھوٹی چیزیں اس نے کون سا یہ غلطی کی ہوتی ہے کہ پاکستان کے واقعی کو اس نے کہا ہوتا ہے کہ یہ تاجکستان میں بیش آیا اس نے پاکستان کے واقع لکھا ہوتا ہے اس نے اور چیز کو ریالٹی اور واقعیت کے مطابق ہی لکھا ہوتا ہے لیکن ایڈیٹر کہتا نہیں یار یہ جملہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے اب اس کا اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دیں یار ایڈیٹر صاحب اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور حرکتیں دیکھیں گے کیا کر رہے چھوٹے چھوٹے جملوں کو کاٹنے پہ لگے ہوئے تو ایک بیوٹی ہے ایک سٹیٹس ہے ایک سٹینڈرڈ ہے اس کا اخبار کا ایک اس کی اس کی معلومات کا اس کی انفارمیشن کا وہ اس کو مینٹین رکھنے کے لیے سب ایڈیٹر ہوتا ہے اس کے اوپر ایڈیٹر ہوتا ہے اور وہ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکالتا یہ جو ہوتی ہے نا ایسی غلطی کہ جس کے اوپر ہلچلی مدد پورے ملک کے اندر یہ تو کبھی کبھار ہوتی ہے اگر ہم اپنی ہی تاریخ دیکھیں تو ہمارے پچھلے دس سالوں میں پندرہ سے بیس ایسی غلطیاں ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پندرہ بیس غلطیاں تو یار ایڈیٹر تو ویسے تو, تو چھوٹی, چھوٹی سب سے بڑا افسر بٹھایا ہوتا ہے اخبار کی دنیا کے اندر ایڈیٹر ہی سب سے اوپر ہے نا اسی کی اتھارٹی ہے اس سے نیچے بڑے بڑے قلم کار بھی اسی کے نیچے ہوتے ہیں اتنے بڑے بندے کو اتنے اتنے سے جملے کاٹنے کے لیے بٹھایا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہی ہونا چاہیے کہ یار بلنڈر مارے گا تو اس کی اصلاح کرنا کہ چھوٹی چھوٹی بات ہے کیونکہ اصلاح کر رہے ہو تو اگر خود اخبار کے اندر ہی ایک برا سسٹم ہی اس طرح کا بنا ہوا ہے اور وہاں پر یہ کلام نہیں ہے تو اگر اسی غریب اخبار کے غریب صفحے کے اوپر مذہبی معلومات کے بارے میں اور دینی سوالات کے بارے میں ایسے سوالات پوچھ لیے گئے تو اس کے اوپر بھی کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے بہت, بہت خوش ہم کے ناظرین اسلام کی خوبی ہے جس طرح کا بھی دماغ ہو اس کو تسلی بخش جواب دینے کے لیے اسلام کے پاس جوابات موجود ہیں دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو سبحان اللہ اور وہ مذہبی دائرہ کار میں آتا ہو تو اس کا بھی جواب ہے اور کوئی چھوٹی سی معمولی سی بات ہو جو کسی فرد کی زندگی کے انتہائی انفرادی پہلو کے متعلق ہو تو اس کے متعلق بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے تو یہ اسلام کی خوبی ہے اور ہم کیا کریں کہ خوبی کو ہی نقص اور عیب بنا کر لوگ پیش کرتے ہیں تو یہ شاید ان کا اپنا نقص ہے اسلام جو ہے وہ ہر طرح کے نقص اور ایب سے پاک ہے مجھ ہم نے پچھلے سلسلوں میں بندے اور اس کے خدا کے تعلق کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اسلام یہ کنیکشن جو ہے وہ کیسے کریٹ کرتا ہے پھر یہ کنیکشن جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے پھر آپ نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے فوائد و ثمرات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی عبادت کے کیا فوائد ہیں کیا سمرات ہیں ضم ہم نے اس حوالے سے بھی گفتگو کی تھی میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ عبادت گزار ہیں عبادت کرتے ہیں معاشرے میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے کہ جو عبادات اور اس طرح کے الحمدللہ للہ پوزیٹیو ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا وہ مصروف ہیں لیکن اس کے باوجود وہ فوائد اور سمرات نظر نہیں آتے جو آپ نے بیان فرمائے تھے یا جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور علماء سے سنتے دیکھیے آپ نے جو یہ کہا نا کہ اسلام کے جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں اور اس کے فوائد بیان کرتے ہیں تو ہم جناب شرق و غرب کو ملا دیتے ہیں کہ ایسے فضائل ہیں یہ فوائد ہیں ایسا کرے گا ایسا ہو جائے گا ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا لیکن مسلمانوں کے اندر ہمیں وہ نظر تو نہیں آتے فوائد مسلمان عمل تو اسلام پہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو ایک احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے ایک مشاہدہ الہی کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اچھا روزہ رکھتے ہیں تو تقوا ملتا ہے سیلف کنٹرول ملتا ہے ہمارے ہاں ہم تو جس نے روزہ رکھا تھا وہ زیادہ غصے میں پھر رہا ہوتا ہے تو ضبط نفس اس اس کا کا کیا ہوا اس کا تو پہلے والا بھی ٹوٹ گیا دی? حج کرنے والا جو ہے وہ بڑا اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے لیکن وہ پہلے جیسے حرام کھا رہا ہوتا ہے بعد میں بھی وہ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے اگر پہلے اس کا ڈنڈی مارنے کے ساتھ کاروبار چل رہا تھا واپس آ کے بھی اسی طرح کر رہا ہوتا ہے تو کدھر کا انقلاب اور کہاں گئے فوائد سارے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے ایک بات تو واضح ہے ایک بلکہ میں یہاں پر ایک اصول ارض کرتا ہوں یہ بی سیوں جگہ آپ کو کام دے گا اور اسلام پر اتراض کرنے والوں کو یہ بہت ساری جگہوں پر جو ان کے لیے ایک جواب ہے ہمیشہ کوئی سوال جو اسلام کے خلاف ہو اس میں پہلے سب سے پہلے یہ متعین کر دیں کہ جو اس نے چیزیں بیان کی جو اس نے چیزیں بیان کی یہ خامیاں یہ خامیاں یہ خامیاں وہ ساری خامیاں اسلام کی ہیں یا مسلمانوں کی ہیں؟ سبحان اللہ بہت باریک بات جی، ٹھیک اسلام جی کی ہیں irm... یا مسلمانوں کی ڈنڈی اگر مار رہا ہے تو کون جی ایک مسلمان نہ کہ اسلام ٹھیک جی جی جی بد اخلاقی کر رہا ہے تو مسلمان جی فرد نہ کہ اسلام اس طرح جی اچھا ایون کہ جی یہ دہشت گردی جی کا مسئلہ دنیا, دنیا میں سب سے بڑا پروپیگنڈا تو دہشت گردی کے حوالے دہشت گردی کون کر رہا ہے بندہ اسلام اسلام نہیں کر ٹھیک ہے اسلام نہیں کر اسلام تو کہتا ہے کہ ایک بندے کو مارنا ایسا ہے جیسے سارے دنیا کے انسانوں کو مار دینا یعنی ایک کو مارنا ایسا ہے جیسے ساڑھے ارب لوگوں کو مار دینا ایک بندے کی زندگی بچانا ایسا ہے جیسے ساڑھے سات ارب لوگوں کی زندگی کو بچا دیا یہ اسلام کی طرح جس نے کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا خدا کا غزب ہے اس پہ خدا کی دانت ہے اس پہ عرصۂ دراز تک جھرنم میں رہے گا اس کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے یہ قرآن ہے لہذا جب اعتراض ہو تو اعتراض میں فوراً دیکھیں کہ جو اس نے چیزیں بیان کی ہیں یہ اسلام کی یا مسلمانوں کی وجہ یہ ہے کہ اسلام پر ہونے والے 90% پرسینٹ اعتراضوں کا جواب صرف یہ ایک جواب ہے کہ جو چیزیں بیان ہوں گی وہ مسلمان ہی ہوں گی اسلام کی نہیں ہوں گی ایک بار جو اسلام پر ہوں گی پھر کچھ اسلام پر بھی ڈائرہ کی جائیں پھر ان کے جواب جدہ ہیں اور وہ انشاءاللہ ہم دیں گے ٹھیک اس کو ایک ایک کر کے ہم جواب دیں گے اب آتے ہے یہ جو آپ نے چیز بیان کی کہ ہم اسلام کے اتنے فوائد بیان کرتے ہیں دیکھیے ہمیں نظر تو نہیں آتے ہمیں معاشرے کے اندر ہمارے اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں کے اندر نظر تو نہیں آتے اس کا بڑا سمپل سا جواب یہ ہے کہ آپ کو کسی مرض کی میں دنیا کی سب سے بہترین دوائی لا کے دے دوں لیکن آپ ساری کی ساری پرہیزیں توڑ کے اور بغیر کسی پابندی وقت کے وہ دوائی استعمال کریں اور بعد میں مجھ سے شکوا کریں کہ جناب آپ کی دوائی نے تو کوئی فائدہ نہیں دی آپ کو زکام تھا میں نے آپ سے کہا کہ یہ دوائیاں بہت اعلیٰ قسم کی یوں کر کے آپ صحیح ہو جائیں گے آپ نے برف کے جناب ٹکڑیاں ڈال کے نا پیسز ڈال کے گلاس کے اندر وہ دوائی کھائی اس کو پیا اور اے سی کے سامنے چوڑے ہو کے لیٹ گئے آپ نے غسل کیا اور جہاں سینہ کھول کے سی کے آگے لیتے ہوئے اگلے دن پوچھیں دوائی کا فائدہ کوئی نہیں ہوا یار اچھا یار ہو نہیں سکتا دوائی تو بہت اچھی ہے دنیا کے بہترین فرم کے بہترین ڈاکٹر کی بنی ہوئی ہے اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے استعمال کیسے کی تھی بولے وہی برفانی پانی تھا اے سی تھا ہم تھے تو یوں کر کے ایک میں کہوں گا حضور اس طرح تو پوری زندگی بھی آپ کو شفانی ہوگی بات یہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اسلام کے جو احکام ہیں ان پر عمل کیا اسی مینول کے مطابق ہوتا ہے آمد. اسی تفصیل کے مطابق ہوتا ہے جس طرح عمل کرنے کا کہا گیا آمد. نماز پڑھنے کا دوں فرمایا گیا تھا کہ انتابود اللہ کا انا کا تراہو فعلم لم ان تراہو فائنہ ہوئی شا خدا کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو یہ تو یقین کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے تو اس تصور کے ساتھ اس اعتقاد کے ساتھ کتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں زندگیاں گزر جاتی ہیں شروع نماز کے اندر تو بعدوں کا نیت بنا ہی لیتے ہیں لیکن تکبیر کے بعد فارغ تو جب ایسی نماز پڑھی کبھی نہیں جس نماز کے پڑھنے کا فرمایا تھا تو وہ جو فضائل و ثمرات و فوائد تھے وہ تو اس نماز کے تھے جو اپنے پورے دائرۂ کار اور اپنے طریقۂ کار کے مطابق ادا کی جائے جسے اکامت سلاد کہا جاتا ہے نماز کو قائم کرنا یعنی ظاہری باطنی آداب کے ساتھ اسے ادا کرنا اسی طرح روزہ تھا روزہ یہ تھا کہ آپ نے بھوکا رہنا ہے اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے جنسی اور کھانے پینے کی اور اس کے ساتھ آپ نے تصور عبادت میں رہنا ہے کہ میں ایک عبادت کی ادائیگی کر رہا ہوں جس کا ایک مقصد مجھے میرے رب نے بتایا ہے کہ مجھے تقوی اور اپنی اپنے نف پہ کنٹرول رکھنا ہے لیکن اگر رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ساتھ ہی پورے ملک کے اندر کرکٹ ٹورنامنٹ شروع ہو جائیں چوری کی بجلی کے ساتھ جناب لائٹیں لگیں اور جو کبھی نہیں بھی کھیلے تھے وہ بھی کھیلنا شروع کر دیں ٹھیک تو جب اچھا اگر کسی آدمی کا وقت نہیں گزرتا تھا دوسرے کا یار وقت نہیں گزرا استاد ٹی وی چلاؤ کچھ نہ کچھ دیکھو اب وہ یہ ٹی وی دیکھے وقت گزار رہا ہے یا وہ کہہ رہا ہے روزہ نہیں گزرا سو جاؤ تو جب اس نے سارے اٹ کام کر کے ہی اس نے روزہ گزارنا ہے اس کی شب بیداری کرکٹ کے اندر ہے اس کی شب بیداری دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں ہے اس کی شب بیداری کراچی میں تو چلو یار کلفٹن چلتے ہیں وہ کونے والے ہوٹل کے اوپر بیٹھ کے نا ساری رات نا وہ کیا نا وہ نیا سا حکا آ نا شیشے والا تو وہ پیئیں گے تو اگر یوں کر کے روزہ رکھنا اور شبے داریاں کرنی اور رات گزارنی ہے تو بتائیے اس کے اوپر کہاں سے روحانیت آ جائے اس کے اندر روحانیت کہاں سے آئے تو بات یہ ہے کہ عمل الٹ کیا جاتا ہے اچھا یہ احتکاف ہے احتکاف کا مطلب تھا کہ بندہ بندوں سے کٹ جائے خدا سے جڑ جائے اس کا خدا سے تعلق قائم ہو جائے لیکن ابھی مسجدوں میں کیا ہوتا ہے کہ ادھر افطار ہوئی اور ادھر سارے دوست یار جمع ہیں محلے کے جناب آ رہے ہیں عاطف نہیں ہے وہ اتنا بیٹھا ہوا ہے چلتے چلتے ہیں ہیں اس کے پاس چلتے. اب سارے کے سارے جمع ہیں اب مسجد کے اندر ایک گروپ یہاں بیٹھا ہوا ایک وہاں بیٹھا ہوا ہوا ایک وہاں بیٹھا ہوا. ساری رات ہیں باتیں ہیں اچھا یار بتاؤ میچ کا کیا ہوا اچھا وہ بتائے گا یا یہ ہوا اچھا اس نے نہیں کوئی سکور بنایا اللہ حالا. یا اس کو ٹیم سے نکال دو اللہ. وہ ادھر ہی بیٹھ کے ملک ٹیم سے نکال رہے ہوتے ہیں بیٹھے. میری طرف سے تو یہ فائرنگ ہے اس کو نکال دو تو جب اس انداز کے اندر اعتکاف ہوگا تو بتائیے اس احتکاف کی برکتیں کہاں سے ہوں گی ورنہ تو احتکاب یہ تھا کہ دس دن بندے نے بندوں سے تعلق توڑا خدا سے جوڑا اب وہ عبادت میں ہے وہ ذکر میں ہے وہ تلاوت میں ہے وہ مراقبے میں ہے وہ اپنی آخرت کی فکر میں ہے وہ قبر کی فکر میں ہے وہ قرآن سمجھنے کے اندر ہے وہ دین سمجھنے کے اندر ہے دین سیکھنے کے اندر اس کے اثرات دیکھیں آپ دیکھیں وہ بھی تو ہے نا جو جیسے فیضان مدینہ میں احتکاب بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں تو پوری زندگی بدل جاتی یہ زندگی اس کی کبھی نہیں بدلتی جس کے اذانے مغرب کے ساتھ ہی دوست جمع ہو جاتے ہیں جو تراوی آگے ہو رہی ہے اور یہ دوستوں کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اور دوست جو نام چکن فرائی کڑائی رنگ برنگی چیزیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر پکنک منائی جا رہی ہوتی ہے یہ نہیں بدلتا لیکن جو پروپر آداب کے ساتھ وہی احتکاف کر رہا ہوتا ہے اس کا احتکاف اس پہ اثرات چھوڑتا ہے اس کی ساری زندگی بدل جاتی ہے انہی کے اندر کو نگرانی شرا بھی نکل آتا ہے نگرانی شعرا کہیے نا اعتکاف ہی بیٹھے تھے اچھا ہمارے یہ مفتی فضل صاحب وہ بھی اعتکاب سے ہی جو وہ اس طرف آئے اور یہ سارا ہوا تو ہزاروں لوگوں میں جو چینجنگ آتی ہے وہ اس اعتکاف سے آتی ہے جو صحیح طریقے سے کیا جائے تو جب صحیح طریقے سے نہیں کرتے نا تو قصور اپنے عمل درامت کا ہے اسلام کی تعلیمات کا نہیں اسلام کی تعلیمات اپنی جگہ پوری ہیں پرفیکٹ ہیں جامع ہیں کمپریئنس میں اعلیٰ ہے عمدہ ہے پورا حکمت ہے لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کا پھر کوئی حل نہیں ہے مدی چینل کے راجرین بہت ہی خوبصورت بات مفتی صاحب نے اگر مفتی صاحب کے پورے جواب کو سمیٹا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمی اگر کہیں ہے تو مسلمانوں میں ہے اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے اسلام ایک مکمل دین ہے مکمل ضابطہ حیات ہے رہنمائی ہی رہنمائی ہے ہدایت ہی ہدایت ہے اسلام پر جو صحیح طریقے سے عمل کرے گا اسے فوائد بھی ملیں گے ثمرات بھی ملیں گے فضائل بھی ملیں گے کامیابی بھی ملے گی اور جو اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے سے محروم ہو جائے گا تو اس طرح کی خرابیاں اس طرح کے نقائص اور عیوب شاید ان میں نظر آ سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے اسلام پر عمل کرنے کی توفیقت جی جی میں نمازی mm. نہ رہے okay. یعنی وہ صاحب اوساخی yeah. نہ رہے اور رہ گئی رسم اذا روحے بلالی mm. نہ رہی فلسفہ رہ گیا نہ اللہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم